اس کام کو وہ غلط استعمال کرتا ہے اسی طرح پیسے اللہ پاک کی نعمت ہے اسی لیے اللہ جن شعر نے قرآن پاک کے اندر پیسوں کو غلط استعمال کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے ان المبذرین مبدرین اخوان الشیاطین اللہ پاک نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے تبزیر کرنے والے بلا وجہ پیسہ لگانے والے اور اڑانے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں اس اسے کہ سب سے بڑا ناشکرہ شیطان تھا ناشوکری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ شیطان سے ہوئی ہے